السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کیا حال چال ہیں جی خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں آپ تمام لوگ اللہ اللہ جی خیر فرما دیجئے الحمد للہ اللہ کا شکر اللہ کا احسان ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک چلیے تو کون سا سبق پڑھنا ہے آج جی اچھا اتریقۃ السریہ اور عربی کا معلم اچھا چلیے اتریقۃ السریہ جاتے ہیں اس میں دفاع دخل مقدر بھی کرنا ہے دفع دخل مقدر جان کس بولتے ہیں دفع دخل مقدر یعنی ایک سوال کا جواب دفع کہتے ہیں دور کرنے کو دخل دخل دخل, دخل, دخل اندازی کو کہتے ہیں دخل مقدر کہ دفاع دور کرنا یعنی کسی اشکال کو دور کرنا دفع دخل مقدر جو مقدر میں داخل ہو گیا ان مقدر اندازہ طرح کہہ سکتے ہیں آپ شبہ کہتے ہیں دور کرنا دفاع دخل مقدر اچھا جی. ما اللہ. بارک اللہ. جی کیا پڑھنا ہے آج اب تریقۃ یہ پہلے پڑھتے ہیں اس کے بعد عربی کے معلوم کی طرف جائیں گے جی عدر سابباؤن بالکل پہلے دو سبقوں کے بالکل سیم ہے البتہ فرق یہ ہے کہ پہلے سبق میں پہلے دو سبقوں میں کیا تھا واحد اور تسنیت تھے کہ سیڑھ ہے اور اس کے اندر کیا ہوں گے جسماں کے سیرے ذکر ہوں گے باقی کے تمام کے تمام تر الفاظ بالکل سیم ہے وہی تقریر ہے وہی رٹا ہے کہ لڑکی جو ہے نا صبح سویرے اٹھتی ہے نماز پڑھتی ہے فلاں کرتی ہے پھر ناشتہ کرتی ہے امی ابو کو سلام کر کے مدرسے چلی جاتی ہے واپس آ کر امی کی جو ہے نا کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہے وغیرہ وغیرہ وہی ساری باتیں ہیں واعد کے سیرے میں تھی پھر تسنیا کے سیرے میں وہی والی باتیں آئی اب جمع کے سیرے ہیں وہی والی باتیں چلیں گی پہلے صرف ایک طالبہ تھی پھر دو طالبہ, طالبات ہو گئی تھی اور پھر اب ماشاء اللہ ٹھیک ہے نا تو ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جی دیکھیے گزر عطلزات و فی الدرسا ہاں اولا طالباتن سمجھ یہ طالبات ہیں مدرسے کی طالبہ ہیں ہن خواتن سالحات وہ نیک لڑکیاں ہیں ہن خواتن وہ بہنیں ہیں سالحات نیک نیک بہنیں ہیں نیک سال با کر صبح سویرے بیدار ہوتی ہیں وہ توجہ تو اور وہ وضو کرتی ہیں یہ نہیں پڑھ لینا اس کو یا ٹھیک ہے وضو کرتی ہیں وہ یوسلی فل فلم گھر میں نماز پڑھتی ہیں چونکہ مسجد تو جانا نہیں ہے ان کو ویتلون القرآن الکریمہ اور قرآنِ کریم کی تلاوت کرتی ہیں سم یتناول فطورہ پھر ناشتہ کرتی ہیں وہ خدن اپنی کتابیں لیتی ہیں وہ یوسلم ابی امی ابو کو سلام کرتی ہیں وہ رسا اور مدرسہ کی طرف چلی جاتی ہیں وہ ارجان امن المدرسۃ فلمسہِ شام کے وقت لوٹتی ہیں وہ سلم عالا امن نہ اپنی ام ماؤں اپنی, ام ماؤ اپنی امی کو کیا کرتی ہیں سلام کرتی ہیں ویوسا عد ویوسا عدد نہا اور مدد کرتی ہیں ان کی پھر امور المنزل گھر کے کاموں میں وہ یہ اور کھیل کھیلتی ہیں ماں اختِن اپنی بہنوں کے ساتھ صغیرہ چھوٹی بہن کے ساتھ ما اختن نہ اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ سم یقران دروسا پھر اپنا سبق پڑھتی ہیں وہ کل تو اپنا کھانا کھاتی ہیں وہ ینم نہ اور سو جاتی ہیں جلدی سے سوالہ جواب وہی بات کہ تم کون ہوئے لڑکی ہو وہ کہتی ہیں ہم طالبات ہیں متا تخم صبا تم کب بیدار ہوتی ہو صبح میں کہتی ہیں نقوم فی خلبا کر ہم سب سویرے بیدار ہوتی ہیں مادہ طفال بعد القیام تم بیدار ہونے کے بعد کیا کرتی ہو نتوز ونسلی وضو کرتی ہیں اور نماز پڑھتی ہیں التلون القرآن الکریمہ میں کہ جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں چونکہ یہ پہلے تمام کے تمام الفاظ پہلے گزر چکے ہیں کوئی مشکل تو نہیں پیش آ رہی ہے آپ لوگوں کو پڑھنے میں سمجھنے میں جی کیوں جی رولر تین چار سات چھ سات تو پتہ نہیں 6 ہے اچھا को بارہ انیس کو مسئلہ تو نہیں ہو رہا اگر کوئی مشکل ہو رہی ہے سمجھنے میں تو میں ایک ایک لفظ کر کے پڑھوں گا ہاں جی چلیے تو حل تتلون القرآن الکریم کیا تم قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہو کہ کہتی ہیں کہ جی ہاں ہم قران کریم کی تلاوت کرتی ہیں۔ هل تذهب الى المدرسه؟ مدرسه جاتی ہوں نعم نذهب الى المدرسه جی ہاں ہم جاتی ہیں متى ترجع من المدرسه؟ سے کب لوٹتی ہو؟ جی ہاں ھذا الله بارك الله نذهب الى المدرسه متى من المدرسه؟ تم المدرسه سے کب لوٹتی؟ نرجع في المدرسه في مساء کے وقت حلت سعد نہ اپنی ماں کے ساتھ کیا کرتی ہو تم تعاون کرتی ہو مدد کرتی ہو کہتی ہے نام نسا امانہ جی ہاں محل تلابینہ معختی کن نہ نام نہ لاب و ماختینہ ما حل تذربنا ہاں لا نظر و ہا بل نب ہاں مارتی نہیں اپنی چھوٹی بہن کو بلکہ کیا کرتی ہیں محبت کرتی ہیں تو آپ لوگ بھی ایسا ہی کیا کریں مارا پیٹا نہ کریں زیادہ اچھا جی ترجم بلا عربی عربی کے اندر کیا کیجیے ترجمہ کیجیے تو جلدی جلدی سے بتائیے گا جی ہم نے آج زیادہ وقت دینا ہے کے کو جلدی سے بتائیے گا استانی درسگاہ میں داخل ہوتی ہیں رول نمبر تین یہ <laughs> بھی ہو سکتا ہے استانی میں داخل ہوتی ہے رول نمبر تین جلدی سے وہ لڑکیوں سے کہتی ہے اور لڑکیوں سے کہتی ہے رول نمبر چار رول نمبر تین بتائیں گے کہ استانی درسگاہ میں داخل ہوتی ہے جہاں کہیں بھی مجھے سن پا رہے ہوں پہ, ہوں یا سکائے پہ ہوں دونوں جگہ پہ ہیں لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں نہیں سن پا رہے گاہ میں داخل ہوتی ہیں اچھا پھر اس کے بعد ہے لڑکیوں سے کہتی ہیں یہ بتائیں گے آپ کو رول نمبر چار دوسرے والا جملہ تیسرا جملہ اے لڑکیوں خاموش ہو جاؤ رول نمبر چھ اپنا اپنا جملہ یاد رکھیے اور اپنی اپنی جگہ بیٹھ جاؤ یہ بتائیں گے رول نمبر بارہ معاشن معاشن جی المعلمت و تد خلو فلفل ٹھیک ہے جی فی الفصل سائن درسگاہ میں داخل ہوتی ہے ٹھیک ہے ماشاء اللہ بارہ کلّ جزاک اللہ آپ کا جملہ ہے اپنی اپنی جگہ بیٹھ جاؤ رول نمبر بارہ کے لیے اپنی اپنی جگہ میں بیٹھ جاؤ یہ اتحل بناتے اس کو اتحل بنا تو ٹھیک ہے اے تو حل بنا تو یا آپ ہی کہتے ہیں یا ایتو اتحل بناتو بناتی کس نے کسرا دیا اس کو کہ خاموش ہو جاؤ اس کو اتنا ٹھیک ہو گیا اس کو اتنا ٹھیک ہو گیا اچھا اور لڑکیوں سے کہتی ہے وطا کل بناتے رول نمبر چار اتنی اچھی روی بولتے تھے انہوں نے کلاس میں آنا چھوڑا ہے تو اب ان کو عربی بھی نہیں آتی ہے بالکل بھی نکم میں ہو گئے ہیں. صحیح ہے جملہ صحیح ہے رول نمبر چھ کے لیے بھی جزاک اللہ اور رول نمبر چار کے لیے بھی اچھا رول نمبر بارہ کیا کہہ رہے ہیں وجلس اپنی اپنی جگہ بیٹھ جاؤ آہ. اب ٹھیک ہے وجلس نہ باقاعدہ کن نہ ہو گیا اجلس نہ باقاعدہ کننا اور اپنی کتابیں کھولو رول نمبر انیس اس کا جواب دیں گے رول نمبر انیس اپنی کتابیں کھولو اور رول نمبر اٹھارہ بھی بتا دیں اپنا سبق پڑھو اپنا سبق پڑھو ہاں اعلیٰ مکانی نہیں ہوگا ٹھیک ہے نہیں ہاں مقاعد زیادہ اچھا ہے اور مقام بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے وجلسنا مقامی ہاں اور مکانی مکان بھی کہہ سکتے ہیں لیکن مکان ہاں لیکن مکان مناسب نہیں ہے مقام مقام قیام سے یعنی کھڑا ہونا جیسے مقام ٹھیک ہے مقام بھی کہہ سکتے ہیں لیکن مقاعد اصل جگہ ہے کہ اپنی اپنی جگہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھنے کی جگہ تو وہ مقاعد ہی ہوتی ہے جی رول نمبر انیس جو آپ سے سوال ہے اس کا جواب دیجیے اور چھوڑیں عربی بڑی فصیح زبان ہے ایک جملے کو آپ دس طریقوں سے ادا کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے معافی مشکل جی رول نمبر بارہ آپ اپنی ٹائپنگ ٹھیک کیجیے اردو کی کبھی کبھی تو آپ ایسا کچھ لکھ ڈالتے ہیں کہ پڑھنے والا سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اس کو پڑھوں کیا یہ لکھا کیا ہے جی چلیے جی میں آگے خود ہی پڑھ لیتا ہوں رول نمبر اٹھارہ رول نمبر انیس نہ جانے کہاں گم ہیں ٹھیک ہے دیکھیے گا ذرا شروع سے دیکھ لیں ٹھیک ہے ہاں آپ کا جملہ مجھے مل گیا ہے صحیح سے ہوں اچھا امت اچھا کتاب و کنہ ٹھیک ہے چلیے جی چلیے آپ دوبارہ سے گا اچھا چلیے یہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دیں دیکھیے گا شروع سے ذرا ترجم بلا عربی یا استعانی درسگاہ میں داخل ہوتی ہے المعالمت یا التاذ بھی آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہو گیا المعلمت یا التاذ دونوں کہہ سکتے ہیں المعلمت و تدخل و فلفسلے اور لڑکیوں کہتی ہے وہ تقول ٹھیک ہے تقول و اے لڑکیو اے تو بنات خاموش ہو جاؤ اس کتنا اور اپنی اپنی جگہ بیٹھ جاؤ وجلسنا وج مقاعدہ کننا وجلسنا مقاعدہ کننا اور اپنی کتابیں کھولو وف تحنا کتاب کن کتبہ کننا وفتا جی. ایک منٹ اللہ جی ہاں جی وفت نہ کتبہ کننا اپنی اپنی کتابیں کھولو وفتہ کتبہ کنہ ٹھیک اپنی اپنی کتابیں تو جمع ہے وہ بھی کتب و اپنا سبق پڑھو وقر نہ درس کن وقر نہ سمجھ آ رہی سب کو وقر نہ درس کن پھر اسے یاد کرو سم مح فض نہ اور اسے اپنی کاپیوں میں لکھو سم مکتب نہ مکتب نہ جی سمجھ آ رہے ہیں نا سارے جملے اور اسے اپنی کاپیوں میں لکھو کوئی جواب نہیں دے رہا مجھے آپ لوگوں کو آواز نہیں آ رہی یا بولنا نہیں چاہ رہے اچھا تو رول نمبر چھ آخر تک کلیئر ہو گیا یہ یعنی اپنی کاپیوں میں لکھو یہاں تک اب بھی کلیئر ہو گئی ہے جی آخری بتا دوں آخری یہ اور اسے اپنی کاپیوں میں لکھو اور اسے اپنی کاپیوں میں لکھو وقت نہا فی ہاں جی وقت نہا فی اپنی اپنی کاپیوں میں اب درس ختم ہو رہا ہے الآنت ادرس الان اب سبق ختم ہو رہا ہے درس ختم ہو رہا ہے یکختما بھی کہہ سکتے ہیں انتہی بھی کہہ سکتے ہیں اپنے گھر کو جاؤ ٹھیک ہے اپنے گھر کو جاؤ ورجعنا آنا بھجو ورجعنا یا از ہبنا بھی کہہ سکتے ہیں لوڈ جو ہو جائے گا نا ورجے جی آنا کیا ہے وقت ایک منٹ آ جائیے جی وائس کلیئر ہے آپ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی اب بتائیے گا وائس کلیئر ہے آپ لوگوں کے لیے اچھا جی और رول نمبر بارہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو لوگ شکایت پہ ہیں ان کو سنا है گا ٹھیک ہے सुना दीजिएगा کو سنا उनसे گا اور پہلے ان سے یہ گزارش کر सकते گا کہ جو لوگ آ سکتے ہیں تو ان اسپیچ پہ ہی آ جائیں ٹھیک ہے اچھا جی ٹھیک ہے نمبر تین تو پہلے سے اچھا جی، تو یہاں تک تو ہم پڑھ پڑ چکے تھے کہ اب درس ختم ہو رہا ہے الان... صحیح. الان... اپنے گھر کو جاؤ ورجانا کننا یا ودہ بنا دونوں لگا سکتے ہیں آپ چلے جاؤ یا لوٹ جاؤ ورجان ودہ بنا البتی ادب سے چلو اور راستہ میں کھیلو ادب سے چلو آمشین بے ادب کا سیغ لیا اور راستہ میں طریقہ ولا تابین فریقہ اپنی ماؤ کو سلام کرو وسلم والدہ کی نہیں تو ہاضمر ہم ان کی طرف راجی کریں گے اور گھر کے کام میں ان کی مدد وَتصادنا. وَتصادنا. ان کی. فی امور المنزل اچھا اب اس کے بعد دوسرے نمبر پر کہہ رہے ہیں کہ اک میر جمل رقطمہ ترجم ہابل کہ پہلے آپ ان جملوں کو جو ناقص جملے ہیں ان کو مکمل کیجئے سب سے پہلے دیکھو واحد ہے پھر تسنیا ہے پھر جمع ہے پہلے واحد ہے پھر تسنیا ہے پھر جمع ہے اب دیکھیے سب سے پہلے لکھا ہے ابن تو تلابو یہ واحد کا سیگا ہے البن تالابو اب آگے لکھا ہوا البن تان اب یہ ناقص جملہ ہے اب اس کو مکمل کرے گا کون سب سے عمومی سوال کرتا رہوں گا آپ لوگ بتاتے جائیے گا البنتا بتاتے جائیے سب کے لیے اجازت ہے سب بتائیں جلدی بھی بتاؤ نا سب سے اسی لیے پوچھا کرتا ہے کہ جلدی جواب ہو ہائے ہائے سبحان اللہ کیا جواب دیا تم نے جملے کو مکمل کرو ترجمہ میں کر دوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیا کرتے ہیں تم لوگ البنت تو تالآبو تو البن تانے کیا آئے گا آگے ساتھ میں جملہ لانا ہے اس کو صرف تسنیا بنانا ہے تلا کا تسنیا کیا آئے گا تلعبانے. اچھا اوپر لکھا ہے نا رول نمبر ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سمجھا کہ ہاں طالبان لکھا ہوا ہے تلابا ٹھیک ہو گیا ٹھیک نہ نہ تلابان ٹھیک ہے تسنیہ ہی لگے گا اس کے ساتھ البن تو تلا اب اللہ تلابان ٹھیک ہے اچھا البناتو, البناتو اس کے ساتھ کیا آئے گا البناتو ہاں زبردست البناتو تو ٹھیک ہے یا لابنا جزاک دوسرا جملہ ہے اتالیہ بت و تف عام طالبہ جو ہے وہ عربی سمجھتی ہے اب اتال بتانے کیا آئے گا اتال بتانے جی جلدی سے اب رہنے دونوں اس کو یہ لاب نہ کو اب چھوڑ دو اس کو اب آ گیا اتالیہ بتو تف تو اب اتالیہ بتانے کیا آئے گا ہاں تفہمانے پورا جملہ بناؤ نا جملہ پورا کرو یہ کیا ہوتا ہے ادھی ادی بات العربی ات ہوم العربی تھا جلدی س... بناو نا تم لوگوں نے آج پچاس سبق پڑھ لیے ہیں تو ابھی تک تمہیں چھوٹے جملے نہیں بنا رہے ہو ابھی تو تم کو پوری پوری کتابیں لکھنی ہیں عربی میں بات ہو یف ہم المر اتو تسلی المر عورت نماز پڑھتی ہے المر اطانے کیا آئے گا جی اتو الجی معاف کر دیجئے گا اب چھوڑ دو جملے کو دوسرے جملے پہ آ جاؤ المر کا کیا آئے گا جزاک نے گا سوسینا ساہ او یوسلی اتنی دیر لگاتے ہو تم لوگ یوس الینہ جمع غائب کی جمع ہے اچھا جی الم علم تو در استانی سبق پڑھا رہی ہے المعلم کیا در رسان ٹھیک ہے الم المتعن المعلم تو در رسانے اچھا المعلم الم تو کیا آئے گا ہاں المعلم یو در ریسنا ٹھیک ہے جزاک مل جو لوگ ٹھیک جواب در ان بہت بہت جزاک اللہ یو اچھا جی اس کے بعد ہے انت تکینا انتبینہ تم لکھ رہی ہو تم لکھتی ہو یا تم ٹھیک <تصفح> ہے تم لکھتی ہو انتبینا اچھا انتما کیا آئے گا جی اندمان ٹھیک ہے جی آگے تکتبنا پورا جملہ بناؤ انتمنا تکتبنا ٹھیک ہے انتنا تکتبنا الفتاح سال ٹھیک ہے الفتاح تو جوان لڑکی جو ہے وہ کیا ہے نیک. نیک ہے. لڑکی کہہ دو الفتحت لڑکی نیک ہے الفتا الفتحت اب یہاں پر جملہ فعلیہ نہیں ہے اس میں ہے صالحتان صالحاتن ٹھیک ہے جی آگے ہے المر اب اچھا کون بتائے گا رول نمبر اٹھارہ بتائیں گے کہ معنی ہے محتجبت جی محتجبن کیا معنی ہے اس کے؟ ترجمہ کیا ہے یعنی محتجن کا پردہ دار ٹھیک ہے پردہ کرنے والی المر اتو عورت پردہ کرنے والی ہے تو المر اتا نے محتا ہوں hmm. محتجبہ تا ٹھیک ہے محتجبہ تع ان او کیا آئے گا ان سا جلدی سے بتاؤ کوئی تو او الن ہاں. سا محتجباتن کہیں روڈ نمبر چھ وہاں سو تو نہیں رہے سن رہے نا ان او محتجبات اچھا جی اس کے بعد ہے ترجم بل یا اردو میں ترجمہ کرنا ہے عربی کا ٹھیک ہے ابھی لکھی ہو یا ترجمہ کرنا ہے اردو میں الما تو اچھا جی یح بے ٹھیک ہے الاما ہاں تو یح بے کہ مائیں جو ہیں مائیں بچوں سے پیار کرتی ہیں حدیقل منزل بچیاں جو ہیں وہ کھیل رہی ہیں گھر کے باغیچے میں گھر کے باغیچے میں ٹھیک ہے اور طالبات فیما بین و الحقن اور طالبات و طالبات یا تکل باتیں کر رہی ہیں فیمہ بہینہ ہن اور ہنس رہی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا آپس میں طالات آپس میں باتیں کر رہی ہیں اور ہنس رہی ہیں الماتو یس الطالباتے نے پوچھا طالبات سے نہ لکھیں رول نمبر بارہ نہ لکھیں ہیں آپ اردو المعلمات طالبات استانیہ پوچھتی ہیں کس سے طالبات سے ہم ماں تو تقلم کہ وہ کیا تھی ٹھیک ہے کس چیز کیا باتیں کر رہی تھی وہاں وہ کیوں نہیں تھی یعنی کہ استانی غصے ہو گئی ہیں طالبات کو کہ تم کیوں تو اس چیز کے بارے میں باتیں کر رہی تھی غصہ کر رہی ہیں کسی کو طالبات کو میں نہیں استانیہ وق کر نہ درو سکون और اور اپنا اپنا سبق پڑھو کلاس میں بیٹھ اور اپنا اپنا سبق پڑھوز نہا اور اپنے سبق کو یاد کرو اس کے بعد ترجم بالعربی ہے اس کو کیا کرو اردو لکھی ہوئی ہے اس کو عربی میں ترجمہ کرنا ہے اولاد کی تربیت کرتی ہیں جی مائیں اولاد کی تربیت کرتی ہیں جلدی سے چلو سنتے چلے جاؤ صرف مائیں اولاد کی تربیت کرتی ہیں البینہ اولاد ہن یوربین تربیت کرنا ٹھیک ہے یوربین اولاد لڑکیاں اپنی اتانی کی عزت کرتی ہیں اچھا البنا ٹھیک ہے البنا تو یا بھی کہہ سکتے ہیں یا تومن بھی کہہ سکتے ہیں کہ عظمت یا احترام کرنا اتو البناتو یا تریمنا معلم ٹھیک ہے ات الباتو یا ترمنا یا معلم البناتو یا تریمنا محل تن اپنی استانی کی ٹھیک ہے لڑکیوں تم کیا کرتی ہو ایت البنات ماں دا تف علینہ تم کیا کر ہم اپنا سبق یاد کرتی ہیں کننا کن نہ درسنا ٹھیک ہے جی ہم اپنا سبق یاد کرتے ہم نماز پڑھتی ہیں کنا نی کنہ سلاتا اور روزے رکھتی ہیں نسومو اور اپنی ماؤں کی خدمت کرتی ہیں وہ ٹھیک ہے وہ اچھا جی وہ ٹھیک ہے اور اپنی ماں کی خدمت کرتی ہیں وہ نخ دے مو ام ہاتھ اپنی ماؤ کی وہ پردہ کرتی ہیں اور نیک کام بجا لاتی ہیں ٹھیک ہے وہ پردہ کرتی ہیں کننا کنہ نہیں ہن یا جب نہ وہ یا عمل نہ صالحات جی. وائس نہیں ہے کیا آپ لوگوں کے گا. جی کیا ہوں جی رو ٹھیک ہے اچھا تو کہا اپنی ماں کی خدمت کرتی ہیں وہ پردہ کرتی ہیں اور نئے کام بجا لاتی ہیں یا تجیب وہ پردہ کرتی ہیں اور نئے کام بجا لاتی ہیں وہ یا عمل نہ صالحات جی آپ لوگوں کو تمرین ساری کی ساری سمجھ آ گی پہلے اردو کیا ہے اردو جملوں کی عربی پھر اس کے بعد جملوں کو مکمل کرنا ان کا ترجمہ پھر اس کے بعد عربی جملے لکھے ان کا ترجمہ پھر اس کے بعد جو اردو لکھی ہوئی ہے اس کا عربی میں سب ہو گئی آپ کو تمرین اچھے سے بات لاسٹ میں ہے قائد کہ چونکہ آپ نے کس کے سیغے پڑھے جمع کے سیوے پڑھے تو آپ کو بتاتے ہیں جامع منص کے سیوے کہ اگر جامع غائب کا سیغا ہو تو وہ کیسے بنتا ہے جامع منص حضر کا سیغا ہو تو وہ کیسے بنتا ہے رول نمبر پند دماغ کو بھی اور کان کو بھی کھول کر سنیا فعل مزارے میں جمع مننس غائب کا سیغہ مفرد مذکر کے آخر میں نون یعنی زبر, زبر والا بڑھا کر اس سے پہلے حرف کو کر دیتا ہے جمع محنس غائب کا سیغہ کیسے بنے گا جمع محنس غائب کا سیغہ کیسے بنے گا کہ واحد کا جو سیغہ ہے مذکر کا اس کے آخر میں نون بہا دینا ہے بس کون سا نون مفتوحہ یز حب و مزارے کا سیغہ ہے مثلا تو اس کے آخر میں نون بڑھا دینا اور با ساکن کر دینا ہے, ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے حرف کو ساکن کرنا ہے تو آخر میں ہم نون لگایا با کو ساکن کر کرے تو یزحبو سے یذحبنا یز بن گیا اچھا جب منس مخاطب بنانے کا کیا طریقہ ہے جی تو کہتے ہیں واحد مذکر مخاطب کے سیغے کے آخر میں کیا کر دینا ہے اس نون لگا دینا اور اس سے پہلے عرف کو ساکن کر دینا جی تذہبوں سے تزہبنا ٹھیک ہے ابھی اب رہی بتکل کے سیغوں کی تو وہ مذکر و منس تو کے لیے حصہ آتے ہیں جی رول نمبر تین چار چھ کیا ہے نہیں بارہ پندرہ اٹھارہ انیس آپ لوگوں کو سب سمجھ میں آ گیا اچھا, کسی کو کوئی جملہ نہیں آیا تو بتائیے اچھا اب ہے کہ وقت کم ہے تو اب ما, وہ عربی کا معلم اب نہیں پڑھ سکتے اس میں دو باتیں تھیں وہ ان میں کل ہی کروں گا اور کل ہی ٹھیک ہے کنہ کس لیے آتا ہے کنہ مخاطب کے لیے آتا ہے ٹھیک ہے مخاطب جمم جمام جمع مانس حاضر کے لیے آتا ہے یعنی عورتوں کے لیے کننا میں کہوں کہ تم سب ٹھیک ہے کننا اولاد اپنی اولاد کو ٹھیک ہے جی چلیے جی تو کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کیا چیز عربی کا معلم آئندہ کل ٹھیک ہے اللہ. پورا وقت دیں گے اس کو اگر اللہ نے چاہا تو صرف عربی کے معلم کو آئندہ کل میں لہٰذا ہم کل علم النحب یا عوامل النحب نہیں پڑھیں گے عربی کے معلم کو ہی انشاءاللہ پورا وقت دیں گے ٹھیک عربی کا معلم اللہ تعالیٰ آپ تمام کے علام عمل جان مال عمر میں اور اولاد اولادمرمائے جن کی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں آخر داوانہ الحمد للہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ سبق نمبر پانچ تک سنوں گا اور آگے پڑھاؤں گا بھی اور اس میں کچھ چیزیں سمجھاؤں گا بھی سبق نمبر پانچ دیا ہوا ہے نا وہ تو پڑھایا ہُوا بھی ہے السلام علیکم